اصل میں آپ نے اس میں ایک لکھا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو بزرگان دین ہیں ان کی روح وہ علی میں چلی جاتی جو جنت میں ایک مقام ہے. اصل میں رو کی روح کا تصرف اتنا زیادہ ہے کہ باوجود اللیین میں وہ دنیا میں بھی گشت کرتی ہے ایتان الروا میں نے ایک رسالے کا نام میں اسے پڑھیا بلکہ یہاں تک کہ حدیثوں میں ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے عیزہ کرابا جو انتقال کر ہیں وہ اپنے گھروں کو جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے عزیز ہونے کوئی اصال ثباب بھی کیا یا نہیں کیا ان کی اروا جو ہیں وہ تصرف کرتی ہیں اور الہل میں ہونے کا مطلب نہیں کہ وہاں قید کر دی ہیں قید خانہ تو کافروں کی روح ہیں جس کو کہتے ہیں سجین سجین کہتے ہیں جیل خانے جیسا کہ حضور کی حدیث شریف قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سجن المومن دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے جیل خانہ تو وہ جیل خانہ ہے جہاں کافیروں کی قید کر دی جاتی ہے مگر انبیاء اولیاء ان کے رو عالم ارواح میں ہونے کے باوجود بھی تصرف کرتی ہے اور کیسے تصرف کرتی ہے صرف ایک حوالہ دے دوں کیا کہے گا بات تو بڑھتی جا رہی ہے شاہ ولی اللہ محبدی جنہیں بھابی بھی مانتے دیوبندی مانتے اہل مانتے ہر قسم کا آدمی ان کو اپنا بزرگ مانتا ان کی کتاب انفاس عارف بزبان بزبانے الحمد للہ موجود ہے دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بر یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہتے ہیں انفاس العارفی تالمت سفا نمبر بھی شاید اس کا اسی میرے والد شیخ سادی کا شیر گنگناتے بھی جا رہے تھے ایک شیر فارسی کا تین مصرے تو یاد آ رہے چوتھا مصرا ان کو یاد نہیں آ رہا رہا دماغ پہ زور دے رہے میں یاد نہیں آ رہا ایک بزرگ سامنے سے آئے ان کا شا تھا اس کا چوتھا مصرا یہ ہے چوتھا میسر یاد دلا دیا انہوں نے کہا بہت شکریہ آپ کا تو آپ نے میری الجھن اور پریشانی دور فرما دی کہا میرے والد سے میں نے سنا والد نے جیب میں سے پان کی ڈگیاں نکالی کہنے حضور پان ملاحظہ فرمایا ان کا پان کھاتا نہیں بس اس کے بعد کہنے لے کہ جب وہ جانے لگے تو یہ قدم تو میرے پاس تھا دوسرا قدم ہد نگاہ پر <تصف> میں سمجھ گیا کہ اللہ کا ولی میں نے انہیں روک لیا او مرد مومن ذرا اپنا تعارف تو کراتا گیا تاکہ میں فاتحہ میں تیرا بھی نام ایسا سباب میں لیا کروں کیوں سمجھ گئے کوئی کوئی تا کہ کوئی بزرگ ہے تاکہ جب میں فاتحہ پڑھوں تو تیرا نام بھی شری کے فاتیا کر لوں تو اپنا نام تو بتا دے انہیں گردن گھوائی ان کا شاہ صاحب بندے کو شیخ سادی کہتے شیخ صادی کہاں جناب شیرا سے چل کر آئے انہیں کیسے پتا چل گیا کہ ان کا ماننے والا کوئی شیر ان کا گنگنا رہا اور یہ بات کہاں کی جناب یہ یو پی کی بات ہے اکبر آباد جس زمانے میں اکبر کا پایت تھا اس کا نام اکبر آباد ہو گیا تھا میرے والی جب اکبر آباد میں رہتے تھے وہاں کا قصہ کہ جنگل میں چلے گئے اور یہ شیر گنگنا رہے تھے لیجے جناب شیخ سادی نے آن کر کے شیر یاد دلا دیا انہوں نے پان پیش کیا تو پان کھایا نہیں اور ایک قدم ان کے پاس دوسرا قدم حد نگاہ پر اور پوش نے بتایا کہ شاہ صاحب بندے کو شادی کہتے اللہ اب دیکھا آپ نے مومنی کیا کتنا ہو لیے مولانا سنا اللہ پانی پتی نے لکھا کہ بزرگان دین کی ارواہ وہ جسم کا کام کرتے ہیں، ان کے جسم جو روحوں کو کام کرتے ہیں، یعنی آتی ان کی روح ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ جسم اور جسمانیت کے ساتھ آ گئے ہیں آپ کے پاس اور وہی یہی نہیں بلکہ ان کے یہاں بھی موجود ہاں جی سنیے آپ کتاب کا نام ہے اجائے بات علمائے دیوبند اس میں علماء دیوبند کی کرامات لکھی گئی حسین احمد مدنی صاحب کا اور ایک اور وہاں کے کوئی دیوبند کے مدریس صدر مدریس کا مدرسین میں پڈڈا ہو گیا لڑائی جھگڑا ہو گیا ناموتی صاحب کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تو اب کیا ہوا کہ ایک صاحب جب آئے حسین احمد صاحب کے بعد دیکھا کہ سخت گرمی ہے اور سخت سردی ہے اور پسینے میں شناخوڑا نہا انہوں نے کہا کیا ہوا خیریت سے ہے ارے کہنے کے کیا بتاؤں میں ابھی ابھی حضرت نانوتی صاحب اپنے جسم انصری کے ساتھ تشریف لے آئے اور مجھ کو کہہ گئے کہ مولانا تم کسی پڈھے میں مت پڑو ہاں تم اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے جو دیوبند میں جھگڑا ہو رہا ہے مدرسے نکالا تم کسی میں فریق مت بننا تم بالکل الگ رہنا کیا کروں اب یہ آ کر کے بتا ناد بتائیے یہ دیوبند کا جھگڑا ہو رہا ہے وہ قبر میں انہیں پتا چل گیا آ کر کے جھگڑا چکانے آ گئے مولانا کو کہہ دیا کہ تم ہڈے میں مت داخل ہونا اپنے آپ کو بالکل نیوتر رکھنا وغیرہ یہ ساری کراماتیں تو تمہاری کتابیں موجود ہیں اللہ کا دیکھیے آپ میرا شاید کراچی میں کہیں مل بھی جائے گی ان کی کتاب چلیے